اے غیب بتانی والے نب ہم نی تمہارے لیے حلال فرمائیں تمہاری وہ بیبیاں جن کو تم مہر دو اور تمہارے ہاتھ کا مال کنس جو اللہ نی تمہیں غنمت میں دیں اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور پیپوہے کی بیٹیاں اور مامو کی بیٹیاں اور خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نی تمہارے ساتھ ہجرت کی اور آمان والی عورت اگر وہ اپنجان نب کی نظر کرے اگر نب اسے نکاح میں لانا چاہے یہ خاص تمہارے لیے ہی امت کے لیے ناؤ ہمیں معلوم ہے جو ہم نے مسلمانوں پر مقرر کیا ہے ان کی بیبیوں اور ان کے ہاتھ کی مال کنزوں میں یہ خصوصیت تمہاری اس لیے کہ تم پر کوئی تنگ نہ ہو اور اللہ بخشنی والا مہربان